اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے اسمان اور ضمع کام ہے پھر جب تمہیں زمہ سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے